بسین الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام خالان و شامین سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب داوا شریف میں سے درس نمبر ایک سو بانوے اور دعوت شریف کے اندر سے ہمارے سلسلہ بعض اولاد اشرے میں ہے اور اورادشرہ کا درخت نمبر اکتالیس سالوں کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں تو میں امی تو بری درخت ایک سو بیانوے ابلیغ اکتالیس کی صلاح میں پہنچا رہا ہوں تو اوراد عورادہ میں سے ہماری اوراد آشرہ کا جو دوسرے سال جو سر تصول ہے سرع نبا ہے اس کی مبارک آیات کے توجہ دے رہا ہوں اس میں سے آج جو ہے عید نمبر چھتیس ہاں نمبر چھتیس اور انشاءاللہ سنتیس کا جو ہے چھتیس سنتیس کا ترجمہ شاید آپ لوگوں کو پہنچا سکیں تو اس سے پہلے جو ہے چونکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ مبارک سورہ تین حصوں پر مشتمل ہے یہ صورت میں جو ہے تین حصہ پہلا حصہ جو ہے چونکہ مشکل مکہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ عاقدہ کے لئے ہضم نہیں ہوا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت کے بہت سے مظاہر کا ذکر کیا تو ان کے ذریعے سے انسان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بند خدا وہ اللہ جو ہے جس نے جو ہے ہاں جی اس عظیم سورج کو خلق کیا اور یہ تمام جان آسمان سے بارش برسایا اس اسے اتنی فصلیں اگایا باغات جی پیدا کیا اور نباتات اگایا اور جس نے دن رات بنایا جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا دن کو معاش کے لیے بنایا یہ ساری عظیم قدرت کے مالک اللہ ذرا انصاف سے بتا کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس طرح جو ہے ان کو منکرین قیامت کو عقیقہ سمجھائے پھر جو لوگ ان قیامت کا منکر ہی رہا ان کے لیے جو ہے ان کا عذاب ذکر کیا ان جہنم اور خان سودا یہ توقین معاون کہہ کر جہنم جو ہے گاد میں بیٹھا ہوا ہے یا جہنم کے فرشے گاد میں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سرکش ہیں ہاں اور ان کے لیے ٹھکانا ہے جہنم فرما کے اس کے بعد جن لوگوں نے ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ہم اس کی کے تمین کے لیے جو ہے مستقین کے لقط فرمایا اور فرمایا ان نے لل متحقین میں علمس سے کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے پھر ان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں ہیں ان میں چند ایک جگہ فرمایا ان کے لیے باغات ہیں ان کے لیے انگورے ہیں اور ان کے لیے جو ہے ہم عمر نوجوان ان کے لئے زندگی کے ہم سارے ساتھی ہیں اور ان کے لیے جو ہے ہوئے ہاں جی جام ان کو پیش کیے جائیں گے مسلسل پیش کرتے رہیں گے اور مزید فرمایا جنت میں جنت میں ان کے لیے اللہ یسم الفی اللہ و لا خزاب اور میں نہ کوئی اللہ و باتیں سنیں گے اور نہ وہ جھوٹ جھوٹ کی وہاں کوئی بات ہوگی تو ان نعمتوں کے ذکر کے بعد پھر فرماتی یہ وہ نعمتیں ہیں آج کے درس میں جزا امر رب کا اطوا انحصاوہ آئی نمبر 36 یہ شروع جاتے جاتی فرماتے ہیں یہ جو مومنین کو جو اللہ نے نعمتیں دے دیا ہے یہ جزا امر رب کا اطوا انحصاب فرماتے ہیں جزا کے معنی ہے بدلہ ہاں جی فرماتے ہیں جزا کے معنی بدل جی تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے فرماتے ہیں لفظ جزا کیوں سے معلوات ہے چونکہ یہ ثواب جو ہے یہ ثواب و اجر جو جنت کے عظیم نعمتوں کے سلبِ بندگان خدا مومنین کو متقین کو دے رہے ہیں یہ چونکہ یہ ثواب و اجر بندے کے عمل کے نتیجے میں دیا ہے اس نے جو نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیا تو متقین کے درجے پر پہنچا تو چونکہ یہ اس کے اس نیک عمل کے بدلے میں دیا ہے اس لیے اس کو جزا سے تعبیر کیا پھر فرمایا اور یہ تیرے رب کی طرف سے تمہیں لے جزا ہے بدلہ ہے پھرمایہ ان حصاب اور آتا پھر آتا فرمایا تو عطا جو ہے کہ شہز ہاں جی تو عطا جو ہے عام طور پر ہاں جی فضل خاص سے خاص کی ان کی مہربانیاں اور احسانات ہیں تو اس میں فرماتے ہیں دوسری طرف سے جو ہے کیونکہ اس میں اللہ کا فضل اور احسان جلوہ نما بندے کو اللہ نے یا عظیم نعمتیں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اور خوب بڑا چلا کے بھی دے دیا ہاں بندہ جتنا مستحق ہے اسے اس پر ایک دفعہ نہیں گیا بلکہ اللہ نے اس کو خوب بڑا چلا کے دے دیا ہاں بہت کافی اور مقدار میں اس کو دے دیا اس لیے اس کو عطا سے تعویر کیا صرف عمل کے برابر نہیں بلکہ اسے اس کہیں زیادہ جتنا بندہ مستحق ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کی یہ نعمتیں بندے کو اللہ دے رہے ہیں اسے اس کو عطا سے تعبیر کیا ہے ہاں جی اب ان حساب اب اس حساب سے کیا مراد ہے اس کی پھر عطا کے سفاد گئی حسابن سے کیا ہے تو حسابن کے معنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں مشہور مفسر جو قلوغت کے جو تفسیر کرنے والا عروی وہ کوتاح فرماتے ہیں اس کے معنی کثیرن کے معنی میں انہوں نے بتایا اور میں عطاً حسابہ یعنی ان کثیرن یعنی یہ نعمتیں یہ جنت کی عظیم نعمتیں تیرے رب کے طرف سے بندگان خدا تمہارے نے ایک عمل کا بدلہ ہے اور یہ تمہارے لیے جو ہے ایک عطا کثیر ہے یعنی اور یہ بہت بڑی انعامات ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یعنی بہت زیادہ عطا آتا ہے عطاً کثیرن تمہارے نعمہ عمل جیتنا ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ تمہارے لیے عطا انعام ہے, انام ہے. ایک ہی تو یہ معنی ہو گیا. یعنی بہت زیادہ آتا عرب کہتے ہیں کہتے ہیں عرب اس بات یو قلو اسی حساب سے عرب یا اسپتف فلانا کب کہتے ہیں کہ ہیں اس بات کہتے ہیں ایک سر تو لہل آتا یعنی میں نے اس کو اتنے زیادہ دیا حتیٰ کالحس بھی یہاں تک اس بندے نے خوش ہو کر بولا بس کافی ہے کافی ہے بہت ہے بہت ہے ہاں جی یعنی بس اور نہیں چاہیے اس حد تک جو ہے دے دیں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے کسی نے ایک عمل کے بدلے میں اتنا خوش دیا اتنا کچھ دے دیا اس کو اتنا راضی کیا اتنا خوش کیا اس کو اتنے کچھ بخش دیا کہ وہ خود خوشی سے بولیں کہ بس کروائی حاضر ہوا ہاں جی اللہ بولتے ہیں خالہ حسب بس کافی ہے کافی ہے تو اس کثرت کے ساتھ دے دینا کہ بندہ اس سے خوش ہو جائے اور بندہ خود کا ہے کافی ہے کافی ہے اس طرح دینے کو عطاء حسابن کہتے ہیں عرب جو ہے تو اللہ تعالی مومن کو جنت میں بھی اتنی عظیم نعمتیں فن فرمائیں گے جب کوئی عرب میں عطاً جب کوئی کسی کو کوئی چیز جی اتنی فراوان مقدار میں دی جائے کہ وہ خود کے اٹھے بس بس مجھے اتنا کافی ہے مزید نہیں چاہیے ہاں تو اتنی کثیر مقدار میں کسی کو کچھ دینے کو عطاء حسابہ بولتے ہیں تو اللہ تعالی کو ایک بند مومن کو جنت میں اتنی زیادہ عطا فرمائیں گے اپنی فضل اور رحمت سے عطا فرمائیں گے اس لیے اس کو عطان حساب کا تو کہتے ہیں تو لغت عرب میں کہتے ہیں احسپ تو حلانا اس کی توجہ کیا یعنی میں نے اسے جو ہے بہت عطا کیا اس کو بہت عطا کیا ایک معنی یہ ہے تو عطاً کثیرن اور اتنی زیادہ مقدار میں دینا بندہ خود کا ہے کہ میرے لیے بس اتنا کافی ہے اور نہیں چاہیے اطان حسابن کا معنی بہت زیادہ مقدار میں اتنا زیادہ مقدار میں کہ بندہ خود کا میرے لیے کافی ہے کافی ہے مزید نہیں چاہیے بس بس کا ہے لیکن ایک لگ مجاہد نامی لوگ بھی اور جو ہے لغات کے مشتم مشترد ہیں صاحب نظر وہ کہتے ہیں عطان حسابن میں حسابن جمرات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے عطا جو ہے اس کے مطابق ہوگی اس کو بولتے ہیں حسابہ یعنی حساب شدہ عطا یعنی جیسے جیسے اللہ نے بندے کے ساتھ وعدہ کیا کسی کو فرمایا میں تمہارا عمل کا ڈبل دے دوں گا کسی کو فرمایا دس گنا دے دوں گا کسی کو فرمایا سات گنا کسی کو فرمایا اس کا ڈبل فرمایا کسی کو فرمایا جو ہے بغیر حساب دے دوں گا تو اس طرح کے جو ہے بندے کی اللہ نے جیسے بندے سے جو ہے وہ اس کے بندے کے خلوص اور اس کی جو ہے اچھی نیت کے بنیاد اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسنی دیتے ہیں اس کے عطا بندے کے بندوں کے جو ہے عمل کے عمل کے اندر خلوصیت ہاں جی کو جتنا اور اس کے پاک ضرور اور خلوصیت جتنا بڑھتا جائے گا اتنا اس کو ثواب از زیادہ ملے گا اسی ساتھ صلی اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے تو اسی وعدے کے مطابق جو ہے ہر ایک کو دے دینا اس کو جو ہے عطاً حسابن کا ہے انہیں یعنی صابن سے مرادی ہے مجاہد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے عطا اس کے مطابق ہوگی تو بعض کو ایک کے بدلے میں دس جیسے قرآن میں کہا ہاں جی اشرا کا وسایہ ہے بعض کو ایک کے بدلے میں ساتھ سو یہ قرآن میں آیا صدقے کے باب میں اور بعض کو جو ہے بے بےحد حساب دینے کا وعدہ فرمایا جیسے صابرین کے بارے میں فرمایا ان نے ماں عجر ہم بغیر صاف علنیہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر دیا جائے گا تو کہ جو ہے ہر شخص کو اس کے خلوصِ سے ہر شخص کو اس کے خلوص نیت اس و نیات کی کیویت کے مطابق عجر ملے گا ہاں تو یہ تشریح اور توجہ دیں تین قول ایک سے دیکھا جائے تو دو قول ہو گیا نظر عطا حسابً کے نمانہ میں اور یہ ساری تشت کتاب تفصیل القاعثرآن میں صحت کے دل میں بیان فرمایا تو ساتھ کا ترجمہ یہ بنے گا ہاں جی کہ یہ بدلہ ہے ایک دوسرے کئی تجمہ کے ایک ترجمہ یہ ہے یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام اس سے زیادہ واضح تر ترجمہ یہ ہے کہ جو ہاں جی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ان کو ہاں جی جن بندوں کا اللہ یہ نعمت دیں گے ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا یعنی جو کافی کافی انعام وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوگا یہ نعمت ان کے لیے اور تیسرا ترجمہ جو ہمارے باغ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اور یہ تمہارے اعمال کے مناسب خدا کا دیا ہوا آتا ہے تو یہ وہی تجمہ ہے جو مجاہد نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر بندے کے لیے اس کے عمل کے مطابق اس کے خلوص کے مطابق اس کے عز کے انکصاری کے مطابق حل عمل کے لیے دینے کا وعدہ فرمایا اس اسے سے عطا کو عطاً ساون کہا جاتا ہے تو اسے حساب سے معنی فرمایا آگے فرماتے ربص عموات نمبر 32 میں ولاج و ماوینرحمان لا یمل امین ہو خطابہ فرماتے ہیں رب کے معنی پر وردگار مالک آخ تبدیل کرنے والی آپ کو بتائیں خطابً بات کرنا رحمان کے منابنے کے جو پڑا ہوا ہے بہت زیادہ مہربان ہاں جی اور ہمیشہ تسلسل کے ساتھ رحمتیں برسنے والا انعام اور لطف کرم و شفقت کرنے والی ذات تو یہاں فرماتے ہیں ساتھ کا تجمہ پھر یہ ہوا ہے یہ یہ جو نعمتیں ہیں ہاں جی عطا رب کی اسپتال ہے جزان میر ربعطانحصاب یہ تیرے رب کی طرف سے تمہارے نیک عمل کا بدلہ اور یہ بغیر حساب اچر ہے تمہارے لیے رب کی طرف سے حساب شدہ ہاں جی تمہارے عمل کے مطابق آتا ہے فرمائیں تو یہ پھر ایک تو عید ہے تمہارے رب کی طرف سے ہی آتا ہے پھر اس رب کے مزید صحت بیان کریں یہ کون سے رب ہے اس کی عظمت کیا ہے اور وہ اس سے رق عظمت یہ کہ وہ رب سماوات ولا یہ اللہ جس کی طرف سے تمہیں یہ نعمت مل رہا ہے جنت کے عظیم نعمتیں تمہیں موصول ہو رہا ہے یہ یہ یہ جو ہے ہاں جی آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہاں جی اور جو کچھ ان کے درمیان میں جو ہے موجودات ہیں فرستوں کی شکل میں اور موجودات محلقات میں ان سب کا بھی رب اور مالک وہی اللہ ہے اور وہ اللہ جو ہے اس کی تیسری صفت فرمائے الرحمن جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے یعنی یہ رب ہے تمہارا وہ یہ ذات صرف تمہیں یہ نعمتیں میں رہا یہ کوئی معمولی ذات طرف نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو کو ان کے درمیان میں ہے اور یہ رب جو آسمان زمین کا رب ہے یہ الرحمن جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والے ذات بھی ہے اور اس کی عظمت اور حیوت اور جلال اور یعنی کل قیمت کے دن اس کی جلالت یوں ظاہر ہوگا کہ لائم خطابہ میدان قیامت میں جو ہے کل قحمت باشرو ہوگا سب حلقہ اولین آخری میدان حشر میں آ جائیں گے کسی کو اللہ کی حیبت اس کی جلالت اس کی عظمت کے سامنے کسی کو ایک لفظ بولنے کی طاقت نہیں ہوگا حتی شفات کرنے کی بھی کسی میں جراد نہیں ہوگا ہنجھ جو, جو ہے ابتداء میں سب خاموش رہیں گے سب خامش رہیں گے آگے آ سے بات والدم پھر اللہ کے اذن سے وہ اذن جس کو دیں گے وہ بات کریں گے وہ جن جس کو دیں گے وہ شفاعت کریں گے ابتدا اللہ کی عظمت پر جلالت کے سامنے کسی کو بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تو رب سماوات ولاز و بینہم الرحمن لا لائمنک مین و خطابہ اظہاد کی توجہ یہی یہ ہے کہ جو پروردگار ہے ہاں جس طرح سے نعمت کو جا ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور یہ ذات بےحد مہربان ہے انہی ہیں انہیں جو ہے اقیامت کے دن یعنی انہیں طاقت نہ ہوگی کسی کو بھی اجمتان حاشل میں کہ بغیر اجازت کے سے بات کر سکے بات بھی کر سکے یعنی اس کا دوسرا ترجمہ بھی کہا ہے یہ آتا ہے کثیر عطا نہ صابن جزام الرب عطا نہ یہ آتا ہے کثیر اور یہ بدلہ نعمتیں تمہیں بندے مومن اس ذات اقدس کی طرف سے ہوگا جو پروردگار ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بڑا مہربان بھی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کل قیامت میں ہیں تو یہ عظیم ذات کی طرف سے ہمارے لیے یہ نعمتیں ہیں لاگ اس کی مقصد تو یہ ہے کہ اس پاک یعنی اس کاغذات کی کل میں جو ہے اس کاغذات کی عظمت ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی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 ہاں جی اس کی اللہ کی اجازت کے ساتھ جو ہے اللہ کرے گا شفات کرے گا ہاں جی بات کریں گے لیکن اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفات بھی نہیں کر سکے گا تو یہ عزا نگرامی ان دو آیتوں کی مختصر توجہ ہو گئی باقی جو ہیں دو تین آیتیں اور ان شاء اللہ ان ہم اندانے والی درس میں ترجمہ کرائیں گے